<تصفيق> اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن نكا حميد امجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد فتين كما بارك على ابراهيم وعلى آد ابرايه فيما انك حميد مجيد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا في ولا يغنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانا صدق اللہ ہر قسم دی حمد و تنا تاریف سنجید تقدیث عثمالک الملک ربز لا شریک نائق ہے جس کے قبضے اور اختیار اندر اس کائنات کا ایک ایک ذرا ہے کوئی شے بھی خواہ تو بڑی ہے یا چھوٹی اس دے اختیار تو باہر نہیں اے قبضہ اے اختیار اے اقتدار ہمیشہ تو اسے دی پاس چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ تک وہ پاس ہی ہے قرآن مجید اندر بے شمار کلائل ہیں اس بات سے کہ اللہ وحدہ شریک ہے ایک بڑی عام فہم اور سادہ دلیل یہ بھی موجود ہے فرمایا لو کان فیهما اعبدۃ الا اللہ لفاظ اگر اس کائنات اندر زمین اور آسمان اندر اللہ تو سوا کوئی اور بھی اختیار رکھنے والا ہوندا کسی اور دے سے اندر بھی کوئی چیز ہوندی لفاظ داتا یہ نظام ہون تک ختم ہو چکا اے چل اسی واسطے رہا ہے کہ ایک قبضے اور اختیار اندر ہے مثال دے طور کے اگر ایک کائنات اندر زمین اندر آسمان اندر اللہ کے نال کوئی اور بھی طاقت ہوگی قدرت ہوں اختیار ہوں اللہ چاہتے کہ اج بارش ہو جائے دوسرا چاہتا کہ نہیں اج نکلنی چاہیے آپس اندر ہی لڑائی ہو جائے ابھی دیکھ نہیں رہے دنیا اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نے ملکوں کی شکل اندر اتنے کی تماشا لگا رہا ایک آدھا اقتدار میرے کو ہونا چاہیے دوسرا آدھا میرے کو ہونا چاہیے ملک روے یا نہ رہے اقتدار میرے کو ہونا چاہیے لفاشا دا فرمایا اگر اللہ دور بھی ہوں طاقت والا زنین اور آسمان کا نظام بگڑ جانا یہ تباہ ہو جانا برباد ہو جانا یہ نظام اسی واسطے چل رہا ہے کہ ایک کو بے اختیار اور اپنے نظام دیا مثالا بڑی دتیا اللہ نے قرآن مجیور فرمایا لشم سوئنگی کل کمر ولن لو سا بے گم نہار و کل سی دنیا اندر بڑے بڑے نظام آ چکے نے بڑی جائداد ہو چکی نے کدی اُننے ہاں بلکہ اکثر کہ دو بساں دو گڈیاں دو کاراں آپس اندر ٹکرا گئی ہیں سمندر اندر بہری جہاز ایک دوسرے نال ٹکرا گئے فضاء اندر ہوائی جہاز چکرا گئے اللہ فرمانے نے لَشَّنْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرِ لَكْخَا قرونہ ساتھ ہو چکے نے میں تو اپنی طاقت اور قدرت نشان تو اٹھے سامنے رکھے ہوئے نے سورج اور چند یہ چل رہنے مسلسل ایک ربطار نل کدھی انہی چکر ہوئی ہو۔ اینا دا کوئی ہویا ہو. وَلَلْ لَيْلُ رات دن تو پہلے آگی آ دن اجے موجود ہو, رات آگی ہو رات چلی گی ہولی گئی دن نہ آیا ہو کوئی ایسا بھی وقت دکھا سکتے ہو دس سکتے ہو کل تھی فلاک اللہ نے ہر چیز کا ایک رستہ وہ ایک رفتار وہ او محور اور مدار مقرر کر دیتا ہے دوں تک وہ چاہے گا یہ نظام اس طرح قائم رہے گا جدو خود یہ ختم کرنا چاہے گا ختم ہو جائے گا اور اس کڑی اور اس وقت کے بارے اندر فرمایا تبدل یو مت الارض یہ ساری زمین اپنی حیات اور شکل نو بدل دے گی ختم ہو جائے گی پوری زمین وسطم آ تو مت بھی آ ستے آسمان میں تہ کر کے اپنی مٹھی اندر بند کر لو اللہ اکبر وسم آت بھی تم بھئی امین ستے آسمان تہ کر کے اکٹھے کر کے میں اپنی مٹھی اندر لے لوا عمّا اے تھی سوچ دے, دے ہے ہے اچھا. سبق چل رہا سی گزشتہ چند ایک جمیا تو کہ اللہ وسدہ لاشری ہے اللہ اپنی ذات اندر وسدہ لا شریق ہے پہلی بات یہ سامنے آئی تھی. طرح کہ کوئی ماں باپ نہیں اور کوئی اولاد نہیں ذات اندر وقت حو لا شریف طرح ہے کہ انہوں کسے نے جنیا نہیں اور کوئی وہ جنیا ہوا نہیں اس کائنات اندر مخلوق جنوی بھی ہے وہ ماں باپ بھی ہون گے وہ اولاد بھی ہو گی آدم علیہ اسلام دے ماں باپ سے کوئی نہیں سن لیکن کیا اسی سارے ان اولاد نے قیامت آخری انسان جہاں دنیا اندر آنا ہے او اولاد پہ نہیں ہوے گی لیکن او دے ماں باپ بھی نہیں ہوا یقین مگر اللہ نے اپنی شان بیان کرتے کردیا فرمایا لم یا لد ولم لم یو نہ او دی کوئی اولاد نہ وہ او کسی کی اولاد او ولم یا کل لہ احد تھی جتنے مرضی تلاش کر لو جدھر مرضی جا کے ڈھونڈ لوگ جیسا اندر وقتا لا شریف ہے پھر ابھی اختصار نل یہ بات بھی سن چکے ہیں سنا چکے ہیں کہ اللہ اپنی صفات اندر بھی وقت لا شریف ہے انہیں اپنی سب تو بہترین مخلوق انسان جہدے ساڈا تعلق ہے اللہ سان توفیق دے کہ اِس انسان ہی بن کے رہیے انہیں تو سانوں انسان بنا دیتا پیدا کر کرتا لیکن ہوں انسانیت قائم رکھنا سا ذمہ داری ہے اگر قائم رکھاں گے تو اخترے تقویم دے زمرے اندر آواں گے کہ یہ جیسی خوبصورت یہ جیسی حسین و جمیل اپنی پھر ایس انسان گلیاں بہتر گدے بہتر تے جنگل دے بندر رج سے خنزیر بہتر انسان نالو کی طرح کل کا دا علم سالات ہو کتا نماز پڑھتا ہے تو جی انسان نماز نہ پڑھتا ہوگا تو وہ کتا بہتر یا یہ انسان بے نماز بہتر گدا نماز پڑھتا ہے خنزیر نماز پڑھتا ہے ایس قرآن اندر اللہ نے دیا <سؤال> فرمایا اپنی ساری مخلوق نماز پڑھنے کا بھی اور انسان تو علاوہ باقی ساری مخلوق اللہ دی یاد اندر اللہ دے ذکر اندر مسلوک اللہ اللہ اپنی سسات اندر بھی وقت مثال کی جا چکی ہیں کہ جس طرح اللہ جانتا ہے علم. اللہ کا علم اور مخلوقہ کوئی آپس اندر مقابلہ ہی نہیں عِلْمِهِ إِلَّا ہی اللہ آیت السی اندر فرمایا ساری مخلوق مل کے جن انسان فرشتے باقی ساری مخلوق بلا یو ہی ساری مخلوق مل کے بھی اللہ دے علم جو کچھ حاصل نہیں کر سکتی اللہ سوائے او, دے تیڑا او خود دینا چاہے جنہ کو خود دے دے وہ مل سکتا ہے سارے مل کے بھی اللہ کا علم حاصل نہیں کر جس طرح اللہ کمی ہے سنتا ہے اس طرح کوئی دوسرا سن نہیں سکتا وہ ہر لمحے اپنی مخلوق کے ایک ایک فریاد وہ دعا جتھے بھی وہ ہوا وار ایرمایا مجھے جدوں کوئی آواز دے جائی بے جائی پکارے جھے بھی ہو جس زبان اندر پکارے میں وہاروں او سننا اور او جواب دینا انسانوں کی دی پکار انسان کی درخواست انسانوں کی آواز سے بار ہار کیتی جا چکی ہے کہ ایک دفعہ کوئی انسان اپنے رب کو تن اگو تین تین جب اللہ کہ اپنی زبان اندر کہ اللہ اے میرے اللہ یا رب میرے رب جنہ لفظی پکارے جڑا نام لے کے بھی وہ پکارے گلد اللہ اود ارحمان خود فرمایا کہ مجھے اللہ کہہ کے پکارو اللہ کہہ کے مینو آواز دو یا اللہ خلد اللہ اود ار یا میں مینو رحمان کہہ کے آواز دو یا رحمان پل ال اسما میرے اور بھی کئی سونے سونے نام ہیں جس نام تو نال مرضی ہے میں پاس کوئی اپنی زبان اندر کبے ایک دفعہ اے میرے اللہ اے میرے رب اے رحمان اے, اے رحیم اے کریم اے مجید جو نام بھی وہ چاہے تکارے اگو تین جباب آ رہے ہیں یا عبدی ہار گرون اے میرے بندے تو تین آواز دتی ہے میں کتنے دور نہیں میں تیرے کول ہی موجود ہوں. یا عبدی آنا ہی اے بندے تو بڑا خوش قسمت ہے تو تس ہستی آواز دیتی ہے جہی ہمیشہ تو ہمیشہ تک زندہ ہے تے موت نہیں آئے یا عبدی آنا کئی اے میرے بندے میں اس کائنات کا نظام قائم کیتا ہوا ہے یہ سارا کچھ میرے ہی اختیار اور قبضے اندر ہے یہ تین جب دے کے اللہ پرماند نے ہاں ہوں دس تی کہنا میں مینو آواز دیتی ہوں کی کہنا اذا چاہیے مخلوق تو کوئی بھی پکارے جدو مرضی یہ پکارے جتنے مرضی یہ پکارے میرا اللہ سن رہا ہے اور جواب دے رہے کوئی ہے ایسا جا اللہ کی صفت ہے دیکھ لو انسان سب تو اللہ کی آگا ترین مخلوق ہے قرآن اندر اعلان موجود ہے کہ یہ جیسی میں اور کوئی مخلوق بنائی ہی نہیں اچھا کتوں تک دیکھ ہیں سک سامنے دیکھ سک جی نظر کم کر دی پتہ نہیں ہو رہے تھوڑا نظر آ رہا ہے نہیں دیکھ سکتے میرا اللہ ہر جگہ پہ دیکھ اللہ جدھر بھی تھوڑا رخ ہوئے ہی اللہ موجود سفت بے شمار ہیں لیکن فیصلہ ہی کر دے سکمت نہ کوئی چیز اللہ جیسی وہ اپنی مثال آئی تیسری بات پھر شروع ہوئی تھی گزشتہ جمعہ کہ اللہ اپنی ذات اندر بھی وحدہ لا شریک اللہ اپنی صفات اندر بھی وحدہ لا شریک کہ پھر اللہ اپنے افعال اندر بھی وحدہ لا شریک ہے اوہ جو چاندہ سو کردہ ہے کسے کو لوگ پچھن بھی ضرورت نہیں کسے دے مشبرہ دا محتاج نہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَا حَا تے کوئی کام کرن لگیا ہوں کسے دا ڈر اور خوف بھی نہیں ہوں دا کہ اوہ منو پچھنا لوے ایک کی کی تاہی تے سارے خدشے موجود نے خوف ہوں دا ہے نا. ولا یسا کو ڈر بھی نہیں او اپنے اپ آل اندر رکھ دا شریف فعال الل ما یوریت وہ جو چاہ رہا ہے سو کر رہا ہے فرمایا ساری کائنات بھی مخلوق مل کے آ جائے اکٹھی ہو جائے میں کوئی کم کرنا چاہنا اس مخلوق میں نروب نہیں کرتی مخلوق کوئی کم کرنا چاہوے میری منشاہ میری نہ نووے تک کر نہیں کرتی وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ جو چاہو نہیں ہو سکتا میں جو چاہو کر کے دکھا دیا مسالنا پیش کرا قرآن شو اللہ د انعامات موٹیاں موٹیاں دو قسم کی محدثی نے محسری نے نے دو قسم دے انعامات نے بڑے بڑے ایک قسم انعامات کی وہ ہے جنو کیا گیا ہے وحبی وح بھی انعام وہ ہوں ہے کہ اللہ جن چاہے جدو چاہے دے دے, دے, دے وہ مقابلہ نہیں ہو سکتا وہ او محنت اور ریاضت نہیں ہو سکتی اللہ اپنی مرضی نال جنوں چاہے جدو چاہے دے, دے, دے اس قسم کا نام ہے وقبی یعنی اللہ خود ادا کرتا ہے دوسری قسم کے انعامات کا نام ہے قصبی قصبی جنہ نے یہ ہوں نے کہ اللہ نے ایک طریقے کار دس دے کہ اس طریقے جہا شخص یہ کام کرے گا انہوں یہ انعام مل جائے گا دوسرے الفاظ اندر کس طرح سمجھنا چاہیے کہ ایک قسم انعامات بھی وہ ہے کہ جیسے کوئی مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا اور کسی پتا بھی نہیں ہوں کہ یہ کنوں مل جائے دوسری قسم وہ جہی میدان کھلا ہے شرط لگا دیتی ہے کہ وہ شرائط مقرر کر دیتے ہیں کہ ایک چیز حاصل کرنے واسطے اینی محنت کی ضرورت ہے جڑا بھی کر لوگ مل سکتا اس دراب دہر بٹھا لے نا ایک وہ بھی ان آماد جنہ دے بارے اندر کوئی میدان نہیں کھلا سکیا اللہ نے کہ جدی مرضی ہے محنت کر کے حاصل کر لے ان سب تو بڑی مثال ہے رسالت اور نبوت اللہ فرمان نے اللہ ویسو یا اللہ ہی جانتا ہے کہ رسول اور نبی کنوں بنا جن بننا ہوں انہوں بھی پتا نہیں اللہ خود بنا دا ریا نبی خود رسول چنتا رہا خود انتخاب فرما رہا کسی نبی نو پتا نہیں ہوں پہلے نبو بتوں کہ میرے تے یہ انعام ہونے والا مثال مثالوں سامنے رکھ کے دیکھیے حضرت موسا علیہ السلام کی مثال کو دیکھو پھر آن نو کہ میری مملکت اندر ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جہاں میری تباہی دا سبب بنے ایک دن خواب آیا دوسرے دن آیا تیسرے دن آیا پریشان ہو گیا دعوی آنا رب گل آ میں تھا سب تو بڑا رب ہاں میرے تو بڑا ہو کوئی نہیں لیکن ایک خواب نے پریشان کر دیا میرا رب کدی پریشان نہیں ہوا ولا یا خاف سچا رب جا کو کوئی پریشانی کدی نہیں ہوئی جی پریشانیاں لاحت ہو سچے رب پریشانی نہیں ہو پریشان ہو گیا کہ بچہ ہوئے تباہی کا سبب اپنے مشورہ کیا حضرت ایک ایویں ہے خواب کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہوں آدمی جو کچھ سوچتا رہے وہی خواب اندر نظر آ ہے کوئی ایسی گل نہیں تھی فکر نہ کرو سب ٹھیک ہے سب اچھا ہے یہ بڑی پرانی گل چلی آ رہی سب اچھا ہے بھی حکمرانہ دیا اور یہ رپورٹ سب اچھا ہے ملک اندر کوئی گڑبڑ نہیں کوئی چوری ڈاکہ نہیں کسی مسجد اندر بم نہیں چل رہا کسی مسجد اندر گولی نہیں چل رہی سب اچھا ہے یہ پھر نو بھی رپورٹ ملی تھی کہ تسی فکر نہ کرو سب اچھا ہے خدائی قائم ہے لیکن وہ مسلسل پریشان خواب آ رہے ہیں لگا تھا آخر ایک دن آ کے کہنے لگا کہ یہ تعبیر صحیح مجھے دسو اے دا کوئی حل دسو کرنا تھی خیر نہیں تو انو سارے انو ختم کر دیا وہ ہن مجبور ہو گئے کہ اس مصیبت میں تے کچھ کرنا ہی پینا بیٹھے آپس اندر مشورہ کیتا کیا مشورہ اے ہویا کہ یہ بالکل آسان جہا حل اے ہے کہ آئندہ جو بچہ پیدا ہوٹا جی گھر پیدا ہو گلی گلی محلے محلے اندر فیملی پلاننگ والا محکمہ کھول دینی ہوں کہ جی ہاں بیٹا پیدا ہوئے جلاد پہنچے تو بیٹے کو مار دے قتل کر دے وہ ہی نہ ہو تاکہ سارے رب واستے پھر اون واسطے خطرہ نہ بڑھ سکے یہ تجویز دے دیتی کہ حضور یہ تو بالکل معمولی بات ہے ابھی ایک نواں محکمہ کھول دینا جہیں گھر بیٹا پیدا ہوئے گا فورن اطلاع ملے گی جلاد جائے گا قتل کر دے گا مار دے گا بس ختم ہو چکا ہے مطمئن ہو گیا کہ اللہ نے قرآن اندر بیان کیا فرمایا یوز بے ہو نہ خبیف تھی پھر آ تے بیٹیا نتل کرا دینا سی بیٹیاں زندہ چڈ دینا جہدے تو اپنے آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے انہوں خطر کروا رہا ہے اور اس بدبخت نے بنی اسرائیل ستر ہزار معصوم بچے دبا کر آئے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے آخر انہیں مشورہ دین والیاں نے ایک دن سوچیا کہ مشورہ پہ اے دے دیتا ہے اور وہ عمل بھی شروع ہو گیا ہے کہ ایک وقت آوے گا نسل ختم ہو جائے گی کوئی نوکر نہیں ملے گا کوئی فوجی نہیں ملے گا یہ, دیتا یہ مفید سے بہت ہے لیکن وہ بھی کچھ نقصانات بھی نا کہ انہوں نے دسیا جی کل نسل ہی ختم ہو جائے گی پھر فوج اندر بھرتی کتوں کریں گے ملازم کنو رکھا گے کام کون کرے گا نوکر کتوں ہو پریشان ہو کہا کہ نوکر بندے مل جان نسل تے ختم نہ ہوا ہے آنا کل رب دا اندازہ کر لو چلو ہونے اے کوئی اللہ میرا اللہ قادر دل اس بات جس کہ موسا کچھ سمجھنے اسلام او سال پیدا کرنا بڑا بزرگ ہے لیکن اون نے بھی اپنا جننے نو کسید زیادہ خدا ہونا ثابت کرنا بدے ہوئے ہو اپنا رب ہونا سیند ہو راوا ہر وقت موسا, دی موسا دی او سال پیدا چپکیاں ہو پتا جس سال کراؤ نے بچے نا ہوتا ہر ماں بیٹھے جیٹے نہ دو ہفتے بچا لا بھی پہلے بو ہو شروع ہو جائے انہی ہوں لیکن اِس زیادہ بزرگ جس بچے نے اللہ علم اندر پیغمبر بننا سی نبی ہونا بھی وہ پتہ نہیں معلوم بزرگ کا ہال سے دا. آخی والے نبی پنجابی ہوں جہ نبی اللہ بنا دا رہا چاخے والا ان کے خوبصورت بنا دا رہا آسیا کہہ رہی ہے کہ ان کا قتل نہ کروا بھی موسا وا لیا قتل نہیں کروا دے بچا بچہ پیدا ہوا ہے ماں نو بڑا خوبصورت ہے بڑا ہونا ہو گیا کہ ہوں جلاح لگتا ہے میرے بچے نظر کر دیں مسلا یہ پیدا ہوا کہ یہ پرورش کس طرح ہوگی اللہ فرما دے والے لوہے گاہ جی آئی بسے لوہے دی گا مل انا ادو مرضی لے کے بن لو عزت کس طرح بچے کل کے دھو موسا دی ماں ماں تیو کیوں قبر آ کی ماں پی ایس کا پیتا ہوا توں گھبرا رہی ہے عزت کرنے کیوں پریشان ہو رہی ہے انہیں وڈیا ہو کے جو مارنی اندر. بچے, بچے نو بند کر تے ایس پی کے ایسے پی ماوا دے فرما پر دریا پا بس دیں بہار سن دے ماوا دی عزت کرتے دے. دے سن کا ادب اور اس طرح سوال یہ پیدا ہوا کہ گود اندر واپس اس بچے نا لیا گے اس ویل کہ جدو واپس آئے گا صرف بچا ہوا جا یہ ساتھی نے کیا مرسلی رسو بنا کے تیری گود اندر لیا ملے گی پتہ نہیں اللہ. بچے قتل کیے ہوئے ایانے... ساتیاں چھوٹے چھوٹے بچے ماں نے ایس... نو بھی بلا لے گل کا مطابق بچوں دھد پلان لگتا ہے سی وا سا تا دریائے نیل اندر دریا در نہ لے کے دریا دے, دے, دے گے جس ڈبا موسا فرمایا اصا تے اسلام دی بہن اپنی ماں کو علاوہ بیٹی اپنی نیا باقی ساری عورت کے بیٹی لڑا بچے پلاؤ یہ بند ہے ماں نے کوشش کی موسا نے دوسری تیسری چوتھی ڈبا جس ویل پانی اپنی پوری کوشش کری کو ڈبے نے دیکھتی جس ویلے پانچ سات دس اور پین تو موسا نے انکار چلدا چلدا جس ویل آن مق کر دینی کی کو پہنچا جی کہ میں سب کے ڈبا ایک دریا ملے انہوں نے کیا جا بیٹا پتہ نہیں کی وزنی جلدی نیا ماں جلد چار گھر حیران ہو اپنے بیٹے میرے پرا ہو گیا دو تلا موسا آلے سلام کی خوب, خوب دیکھا ساتھی نکھایا خد پانا شروع موسا نے بول دیکھو ایسے خود پینا شروع کر دیا سارے محل چ سارے بلکہ شہر چھوشی بھی لہر دوڑی <سؤال> کہ جہاں بچہ ملیا کی بادشاہ سلامت ربکہ ایک عورت کا دھوپ پینا شروع کر دیتا ہے پرورش کا انتظام ہو جائے گا مسال اسلام کی بہن نیم ملیا تے شروع ہو گئی کہ تم یہ دھد پلاسے ہوں ایسے ہی رہو وہ کہیں لگی میرے تو ہور بچے نے میں انہوں نے چڈ کے اتنے کس طرح رہ سکنیاں انہوں نے کہا سارے خاندان ایتھے لیا شاہی محل اندر رہائش تاریخ خوراک ضروریات سارا اتنے ہی پوریا گے سارے اتنے لیا اللہ فروغ دے کار گھر دا دشمن اللہ پال رہا یہ ہے نا آ میں جو چاہ سو کر پال رہا ہے دشمن دراہ بڑے ہوئے موسا علیہ السلام پھر ایک دن چپ سے پھر رہا سر موسا علیہ السلام نے دی دہڑی پڑی وہ پرانا خیال پھر دل اندر آ گیا کہ کتے یہ بچہ ہی نہ وہ میرا دشمن ہوے ہو جنہیں میری تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کر دینا جی ہوں میم اتو پھڑ لیا آ کے پھر اپنے مشیران میں یہ گل دسی انہیں کیا حضور بچے کے سامنے جہی چیز آ جائے وہ ہاتھ پا لیا ہے پتہ ہے ان کی احساس ہے ایک خیال اور وہم ہے کہنے لگا نہیں میرا وہم نہیں یہ دے اندر صداقت معلوم انہوں نے یہ شک رفا کر ایک تجربہ کرایا کہن لگے ایک پاسے کہہتے ہوئے جلد ہوئے کوئلے رکھ دینے دینا ایک پاسے بڑے خوبصورت لال اور جواہر سے موتی رکھ دینے دینا درمیان اس بچے چڈنے آپ دیکھو ایک جاندہ تجویز بڑی اچھی اور معقول سی کہ دربار سلسلہ چیتا گیا. ایک پاسے کوئلے دوسرے پاس موتی اور جواہر رکھ دیتے گئے درمیان موسا علیہ السلام نو چھڑ دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں جس ویل موسا علیہ السلام اجے چلنا نہیں سیکھا سوڑا سی. تھوڑا, تھوڑا دینے, رینگ دینے. موسیٰ علیہ السلام نے جس ویلے موتی اور جواہر دیکھے تے روخ اپنا او دنوں پھیر لیا ادھر چلن لگے کہ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی پہنچ زمین تے موسیٰ کا رخ دوسرے پاس فیلتے حضرت جبریل علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ اسلام کا رخ ادھر ادھر نہیں دا کوئلے ریڑتے ریڑتے گئے جا کے ایک کوئلہ پکڑیا مون چ پا لیا زبان جل گئی ہاتھ جل گیا جلدی نل پکڑ لیا لو دسو جی. پتا یہ تکلیف دے گی اتنا میرا ہاتھ جائے گا. میری زبان جل جائے گی بچوں کو مطمئن شک رفا ہو گیا, گیا. موسا علیہ السلام دی زبان جل گئی قرآن اندر اللہ فرما دے نے کہ موسا علیہ السلام دعا منگتے ہیں ربش راہلی ویس زبان جل گئی ہے رک رک کے گل کر دے اور دو آمرے نے نبی بنن تو بعد کہ اللہ تو میرے سے ذمہ داری بہت بڑی ہے ہوں تو نہیں میں یہ ذمے داری نبھا سکوں امری میرا یہ کم میرے لیے آسان کر دے اللہ میری زبان سے جڑی گرا بن گئی ہوئی جلن کھول دے تاکہ لوگ میری بات نو اچھی طرح سمجھ لین میری بات مو سوچ لیں. پل دے رہے پلتے علیہ السلام اتفاق ایک دن ایسا ہویا کہ اے جا رہے سن دو آدمی آپس اندر لڑ رہے ہیں سبتی اور کبتی دو قبیلے سن سبت اور کبت مصر اندر ایک قبیلے کا تعلقے کا تعلق, تعلق موسا دو آدمی اندر لڑ مختلف قبیلے موسا علیہ اسلام کے قبیلے آدمی جڑا سی جہاں آواز دیتی موسا میری مدد کر موسا میرے بچا یہ گئے طبیعت بڑی جوشیلی اللہ نے رکھی تھی شروع سے جس ویلے گئے قرآن الفاظ نے موسا. موسا علیہ السلام نے جانتے ہی وہ آدمی جہاں پہ قبیلے تعلق رکھتا ایک ایسا مکہ ماریا فکا لے دوسرا سا ہی نہیں لیا ہی ختم ہو گیا مر گیا فاوا کا مکہ فا ات واقع ہو گئی مر گیا وہ آدمی جہاں لڑ رہا ہے جسل انہیں دیکھا کہ یہ ختم ہو گیا وہ بھی اتو دوڑ گیا موسا آلے اسلام بھی ادھر ادھر ہو گئے پریشان ہو گیا کہ بنیا کم قتل کا سراغ نہیں مل رہا کہ یہ بندہ کھن مارے بڑی کوشش کی تھی گئی کوئی پتا نہیں چل اتفاق پھر ایسا ہوا کہ وہی آدمی جی مدد واسطے موسا آلے اسلام اگے بڑھے سن وہ پھر کسی دن کسی علیہ السلام وہ تو گزر رہے ہیں انہیں آواز نہیں نہیں خود ہی دیکھ کے حادثہ نہ پیش آ جائے میں چھڑا دینا اگے بڑھے جس ویسے اگے بڑھے کہ وہ آدمی جنوں پہلے مدد کی بچایا چھڑایا وہ کہنے لگا اچھا موسا اس دن تو اس بندے نے مکا مار کے مار دئی اج مینو مارن کی نیت ہونی ہے وہی زبان تو یہ لفظ نکلے وہ دوسرا آدمی لڑائی لڑوئی سے انم مقرر کیا ہوا جاطل کے بارے میں دربار در پہلو تو یہ نا سمجھ کی کوشش کرو کہ جہاں دعوی اے ہے آنا رب کو مل آ میں تھا سب تو واٹا رب ہاں وہ قبیلے کا آدمی موسا آئے اسلام کو مر گیا ہے قاتل نہیں لبتا پیا ربن قاتل کا نہیں پتا لگتا ایس قسم دے جھوٹے رباں نے جہے جھوٹے پیر فقیر اور بنا ہوتے نا بزرگ انہوں نے بھی اسی طرح دے علم ہوں گا کہ جی جب یہ سب فراٹ کرتے ہیں جھوٹ بولتے نے, بول نے. اس آدمی نے جا کے دسیا کہ جی او بندہ اس دن موسا نے ماریا پھر انہوں نے کہا اچھا میرے ہی گھر رہ کے میرے ہی قبیلے کے آدمی انو مارنا شروع کر دیتے لیاؤ پکڑ کے جتنے بھی ہے اس مجلس اندر کوئی موسا علیہ السلام اسلام بخیر خا بھی بیٹھا سی. سارے دوڑے سکے نو لبن واسطے وہ پہنچ گیا گھر لگا موسا تیری گرفتاری دے حکم جاری ہو گئے یہ نل مالا آیا اتنے رو فخر ان کا میرے ناسرین تینوں پکڑ کا حکم جاری ہو گیا ہے کہ جتنے بھی ہے لیا پکڑ کے وہ کہاس لئیے بدلہ لئیے انہیں ایک آدمی ماریا ہو ہوا ہے مقدمہ چلے گا تینوں مار دیتا جائے گا میں تینو یہ نصیحت کرنا کہ جن جلدی ہو سکے تو ہنے اتو نکل جا دوڑ کے تے جا موسا علیہ السلام نے جس ویلے یہ بات سنی گھروں نکلے جدر منہ سیر آیا تو نہیں دوڑ کوئی پتہ نہیں میں کدھر جا رہا کتنے جا رہا کی ہوئے گا کی بنے یہ اللہ کا نظام ہے نکلے دوڑے پرانی مجید اندر اللہ نے یہ واقعہ بیان کی تا ہے موسا علیہ اسلام اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں کہ پہلے پارے تو لے کے تیسویں پارے تک کوئی ایسا پارا نہیں قرآن کا جیت موسیٰ کا ذکر اللہ نے نہیں کی. بڑے عجیب انداز اندر سارے واقعات موسا علیہ السلام دے اللہ نے بیان کی دور دے گئے دور دے گئے حتا کہ ایک شہر تھی جہاں نام مدین قرآن نے بیان کیا اتنے پہنچ گیا ان کوئی واقف نہیں کوئی جانن والا نہیں پتا نہیں میں درختوں کا اپنے جانور پلا رہے نے جان لگیاں چشمے منہ سے ایک پتھر اتنا وزنی رکھ کے جانے تین چار آدمی مل کے چک سکتے ہیں کلہ آدمی ہلا بھی نہیں سکتا یہ ہوں بیٹھے دیکھ رہے کہ کوئی مینو تسلی دے کوئی سہارا ملے کوئی مجھے ایسا آدمی مل جائے جیرے نال ہمدردی کوئی کرے دعوا منگ رہے رب لما انزلت علی من خیر فقیر اللہ ایک فقیر آیا بیٹھا ہے ہونے کا کوئی بندوبست کر بوک بھی لگی ہے مسافر ہے پلے بھی کچھ نہیں اللہ کوئی بندوبست کر یا اللہ روٹی کھلا کتوں رب نکارے ربا فکیر اللہ میرے تیر فرما ایک فکیر آیا بھائی یہ لاح کی تدبیر فرما رہے ہیں کہ موسا توٹی مانگ رہے ہیں اتنی روٹی پکا والے بھی دیا اللہ اس دور اندر روٹیاں پکا دیا ہو گیا اورج کل کے یہ بھی گل گئی آئی نا روٹی مانگ رہے روٹی پکاؤ بھی دیا گے دو بچیاں آئی اپنیاں بکریاں لے کے کہ وہ پتھر ہل بھی نہیں سکتا تھی نے بچیا پچیا پانی جا اپنی بکری پلا شروع کر دیا علیہ السلام دیکھ کے کہ اٹھے کہ یہ بکریاں پیاسیاں رہ جان گیا اور یہ بچیاں پتھر چک نہیں سکیاں پانی نکل نہیں آ گا چشمے جا کے اکلے نہیں, وہ پتھر چک لیا جا چار آدمی چکتے سنکھا مسافر چک بکریوں پانی پلا دیتا, پتھر پھر طرح رکھ دیتا. بچیا, پہنچیا, اسی طرح چشمے کے منہ تک بچیاں گھر پہنچیاں جا کے اپنے ابا لگیاں ابا جی تسی روز آدھو کہ کوئی نوکر مل جائے کوئی بندہ ایماندار مل جائے ویسے بھی وہ جان والا بھی ہوگا سارا कम بھی कर सके بکریاں چرا سکے باقی कम کاج بھی कर सके کہ اے ان ملازم رکھ आज एक ایک بندہ اتنے چشمے کے کوٹھا نظر آیا ہے وہ بڑی شرم و حیا والا ہے اس طرح اٹھ کے انہیں سڈیا بکریا پانی پلایا ہے کلے نے وہ پتھر چک لیا جا تین چار بندے چکتے ہیں طاقتور اور مضبوط بھی ہے شراکت کا پتلا ہے انہیں نظر اٹھا کے ساری طرف تک نہیں جی نوکر رکھنا دیتے تو آدمی بڑا مناسب ہے فجا ات او بھی حیادی پتلی بن کے آئی پردہ کر کے نظر چکا کے رب کوئی بندوبست کرے نظر چاہیے اللہ پلایا میری جزا دے تین بلا رہے نے تاکہ وہ بھی یہ بدلا چلتے دے موسا علیہ اسلام خوش ہو گئے وہ بندوبست ہونے لگا ہے اٹھے اگے اگے, اگے وہ شعیب حضرت شعیب کی بیٹی چل پی پیچھے پیچھے موسا علیہ السلام چل پائے کار چلے گئے جس سے لے کار کون پہنچے کہ حضرت شوہب نے فرمایا بیٹا تو کون ہے کتوں آیا ہیں آ گئی ہلکا ساتھ سارا قصہ بیان کر کہ میں جی اس طرح کرو نسیا یہ واقعہ ہو گیا تھی کہ میرے ہوں گرفتاری کا حکم جاری ہو چکا ہے میں, جائے. میں, کو پتہ نہیں میں کی حضرت اتنی تین پناہ دے دیتی ہے وہ ظاہم ہوں تین آ کے پکڑ نہیں سک گے بالکل کوئی فکر نہ کر. بہت اچھا جی فرمایا اگر تم سل ملازمت اختیار کر لے میں تین بھی دیا گا کھانا بھی مل جائے گا ملازمت اختیار کر لے کہ تین تنخواہ نقد سے کچھ نہیں ملنی ٹھکانا مل جائے گا روٹی مل جائے گی ملازمت اس شرط سے اختیار کر سا کہ جے تو تج صاحب ساڈیا بکریاں چراویں چرا میں اپنی ایک بیٹی دی شادی تیرے کر یہ شرط طے رہی ہے فَإن عشرا فمن عندك وما ان تے جے تو تس سال ہی پورے کر دے نا تے تیری یہ بڑی مہربانی ہوئے گی لیکن میں نو مجبور نہیں کرگا کم از کم اچ سال بکریاں ضرور چڑھیاں بعض مفسرین نے لکھیا ہے کہ وہ اندازہ لگا رہے سن سارا گلو سارے واقعات تو کہ یہ بندہ نبی بن والا ہے اور تھوڑا جا عرصہ باقی رہ گیا دی کیونکہ سابقہ اندر سارا نشانیاں موجود سن اٹھ سال کم از کم پتریاں چلا جی دس سال پورے کر دیں تیری خوشی تیری مرضی میں تین مجبور نہیں کرا موسا علیہ السلام فور راضی ہو گئے مل گیا رہن واسطے کھان سے روٹی مل گئی بکری چرا رہے اور مدت پوری کر رہے ہیں تربیت ہو رہی جس ویل وہ عرصہ پورا ہویا حضرت شعیب نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کر دیتی کہ کیا لو بیٹا ہوں وہ لوگ بھول بلا گئے ہوں تو تم اپنے شہر واپس چلا واپس چلتا ہے پرانی مجید اندر آ رہا ہے اندر اس سن بارش شروع ہو گئی سردی کا موسم ہے دو کم سب شدید جی میری رستے کا بھی پتا نہیں آج تو دس سال پہلے میں گزرا لیکن میرے کوئی پتا انہوں کو نے رستہ بھی پوچھا گا اگ بھی ما جی اگ دے دیتی ابھی بھی جلا کے اپنی سردی دور کرا گے لال رقم تسر اگ جیکا گے سردی دور کریں گے نظر آئی تا. اللہ تعالی. دیکھو خدا فعال اللہ ما یورید ہے جو چاہ کرتا ہے جس ویل آئے اگ دی طرف جدھر روشنی نظر آئی سی اسی سید اندر لے اتا اذا اتا جس وی اس مقام تھی پہ پہ جیت اللہ تعالی نے اپنے اگ ل انتظار کر رہے تے اتنے آن نبوت عطا کرنی میںرج تھی نا کہ دو قسم کے انعامات تو اپنی جتیلہ سے آتو ایک بڑی پات گلا پہنچ گئے کا میں اپنا بنا جی اوی انتظار کر رہی ہے موسا میں اللہ پھر اپنے کما اندر بھی وقت بول شریف ہے کس قسم کے حالات چاہے تصور ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکا جیڑا جا آدمی کو اچانک مر گیا ہے اتو دوڑ کے کتے چلا گیا ہے اے نبی بن سکتا ہے کسے نے کدی سوچا سی موسا والے اسلام کبھی ایک خیال آ سکتا سی یا آیا تھی کہ اینا بڑا انعام اللہ مجھے دے دے اسے تو تصور اندر بھی قسم دیا مثال ایک نہیں دو نہیں قرآن پر پر آئے اللہ اپنی مرضی نل جو چاند سو کر دائے تو شریق ہے کوئی دوسرا ایسا نہیں ملے گا کہ جو چاہے سو کر لو جو مرضی ہو, ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے سنب ربی بفسخ العظائم مینو رب دے بارے اندر سمجھ ہی اس بات تو آئیے کہ میرا ارادہ کچھ ہوتا ہے وہ کچھ ہی کر کے دکھا دے میں کچھ سوچ کے نکلنا ہو دوں اس کو سمجھ آئی ہے کہ رب ہے جہاں اپنی مرضی کرد ہے میں کچھ سوچا ہے وہ کچھ کر دیں اللہ سنوں بھی توفیق عطا فرماوے کہ ابھی اللہ نو اپنی ذات اندر بھی وقت لا شریک سمجھ لئیے من لیے اللہ نو اپنی صفات اندر بھی وحدہ لا شریک سمجھ لئیے اللہ نو اپنے افعال اندر بھی وحدہ لا شریک سمجھ لئیے کہ وہ جو چاند ہے سو کردہ ہے ان کوئی روک نہیں سکتا وہ بے کل زبردستی کوئی کم کروانی سکتا وہ اپنے افعال اندر بھی وحدہ لا شریک ہے سبق جاری ہے انشاءاللہ باقی گزارشات پھر سہی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم دو تین مسئلے پچھے نہیں <coughs> ایک مسئلہ گیا ہے کہ اگر جماعت دے دوران امام دا وضو خراب ہو جائے, پھر کی ہو جائے. امام بھی انسان ہے نال بھی وہ سارے بشری تقاضے موجود ہیں جہے کسے بھی انسان نل ہو سکتے دے. اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وضو خراب ہو گیا ہے اور ظاہر لا سال نماز نہیں چاہتا ہے کہ خود تے تو پچھے نکل جائے اور اپنے مقتدیا چو جی وہ پیچھے بالکل کھڑے نے انہوں نے کسی نے مسلے تے اگے بڑھا دے, دے خود پکڑ کے مسلے تے اگے کھڑا کر دے, دے. اسی واسطے حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث دے درس اندر پرسوں پر پرسوں یہ حدیث گزری ہے کہ میرے پیچھے او لوگ کھڑے ہون صاحب علم ہون ہون سمجھ دے ہون قرآن جان دے جان ہون تاکہ ایسی صورت حال پیدا ہوئے کہ وہ جماعت کرا سک یہ مسئلہ دسیا کہ امام دے پچھے وہاں لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے جہے جماعت کرا صاحب علم ہون تو ایسی اندر امام خود سے نکل جائے گا وزو مناسب سمجھے گا, اگے کھڑا کر کے جائے گا نماز جاری رہے گی امام وزو کر کے پھر شامل ہو جائے گا دوسری بات یہ پوچھی کہ کیا آسین چڑھا کر نماز پڑھنا درست ہے اگر بے بنیاد ہے چھوٹیاں آتینوں والی یا کمیز ہے نماز